السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامي كيسر لك المركز سلام عليكم سر الله بردي سلام عليكم ورحمة الله في القناة فمن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقضة من لساني جفخه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم صحیح مسلم میں ایک حدیث جسے ابن آصم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصنہ میں بھی روایت کیا ہے جسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے روایت کیا ہے ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا ان لدعوت اللہ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 اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے کوئی قبرستان جاتا ہی نہیں اس قدر تم پر خوف اور حیبت طاری ہو جاتے کہ کوئی قبرستان کا رخ نہ کرتا اسی معنی میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے لو انکم تعلمون ما کمتا تم کتیرم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 تو یہ چونکہ ہر شخص کی منزل ہے تو یہ حدیث سب کے پیش نظر رہنی چاہیے نبی اسلام کو یہ فرمان کہ اگر تم اگر تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مرغوں کو دخن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا الابل قبر سنا دے تاکہ اس منزل کی جو حیبت اور خدورت ہے وہ تم پر عیاں ہو جائے اور تم اس کی تیاری شروع کر دو جو چونکہ یہ حدیث اس زبان سے جاری اور صادر ہوئی ہے جو زبان حق ہے اکت فول لاقر حق میری زبان سے ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے تو ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ عذاب قبر حق ہے اور اس عذاب کی شدت بھی حق ہے القبر اما روزہ تم اور حفرت مر حفر نار قبر کس کے لیے کسی کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے جہنم کا ڈڑھا بن جاتی ہے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 اتنا ہی رب عزت قبر میں ثابت قدمی ادا فرمائے گا جبکہ عقیدے کا تزلزل اور کسی قسم کا انحراف یا الحاد یا کوئی بھی کمزوری یہ جی انسان کے قدموں کو ٹکمگا دے گی اور انسان کامیاب نہیں ہو پائے گا قبر کا حساب بھی در عقیدت عقیدے کی اساس پر ہوگا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے یہ تینوں اعتقادی مسائل اور انسان کی دنیا کی زندگی جتنی پختگی اور تاکید کے ساتھ ان مسائل پر قائم ہوگی اتنا ہی تبر کا مرحلہ آسان ہوگا اللہ کو رب تو مانا لیکن اور بھی بہت سے رب ہیں ٹھکانے درگاہیں ہیں کبے اور مزار ہیں اور بھی بہت سلام کرتا ہے یہ انسان قبر میں متحیر ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو بہت سی چوکٹوں پر سر چکا ہے آج کس رب کا نام لو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی نہ ہوئی بلکہ پیروی کی بہت سے مرکز ہوئے فلاں بڑے فلان مزر اور فلاں بزرگ اور فلاں امام تو یہ قبر میں متحیر ہوگا کہ میں کس کا نام لوں میرے تو بہت سے تھے اس لیے یہ قول تاغت بڑی اہمیت کا حامل بڑی پختگی کے ساتھ اللہ کو رب ماننا اور اس اہم اعتقادی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 جن پر پختگی سے قائم ہونا یہ قبر کی کامیابی کی اساس پھر ساتھ ساتھ عمل عمل احساس بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس عالم برزخ کی کامیابی کے کا ابو حیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی السلام سے روایت فرماتے ہیں یتبع المیت یہ تصاعت ہوں کہ جب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 ہمیشہ کی تنہائیوں کے سپرد کرنے جا رہے ہیں مال بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے بہت سے لوگ مالی تعلق کی بنا پر جنازے میں شریک ہوتے گویا مال بھی ساتھ ساتھ ویسے دور جاہلیت میں یہ عرب کا دستور تھا کوئی بڑا سردار مر جاتا تو اس کے جانور اس کے اونٹ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 تو کیا سوچ ہونی چاہیے ہماری اس مرحلے پر ہمارے ساتھ کیسے عمل جائیں اور کس قسم کے عمل ہماری دنیا کے کردار کی گواہی دیں اور تین چیزیں ساتھ چلتی ہیں دو چیزیں لاؤڈ آتی ہیں اہل بھی اور مال بھی یا باحد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 ساری معیشت زہریلی ہو جائے اور ایک دانۂ اناج بھی پیدا نہ ہو پائے یہ قطرے کا نتیجہ ہے لیکن یہ پانچ چھ فٹ کا ڈھانچہ جس کو ننانوے سانپ اپنے شہر سے بھریں گے اور تیامت تک بھرتے ہی رہیں گے کیا اس آزاد کی شدت رول نہ کی عقیدے کا سواد نہیں تھا نہیں دا.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 یہ مناظر دیکھے گا جنت کا بستر جنت کا لباس فرشتوں کا استقبال اور اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن چکی تو کہے گا دوڑو نہیں مجھے چھوڑ دو ابح وا اہلی اور مجھے میرے اہل کے پاس میرے بچوں کے پاس میرے آہستہ اور اقارب کے پاس جانے دو میں انہیں خبر کروں بتاؤں کہ نیکی اور تنوع کا نتیجہ کیا ہے اور کیا عمدہ مہمان نوازیاں ہیں فرشتے کہیں گی کہ اس کو نہیں اب تم ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جاؤ ایک حدیث میں نام کا نام العروس عروس کی طرح سو جاؤ جو ایک گھر میں نہیں داخل ہوتی ہے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 جواب ملے گا سال ہے میں تیرا نیک عمل ہوں تیری نمازیں تیرے روزے اور تیرے اخلاق حسن اور تیری توحید کی قوت اور سلامت میں آج اچھی شکل میں ٹھال دیا گیا ہوں تاکہ قبر میں تیرے ساتھ رہوں اور تیری فہشتوں کو دور کروں اور تیری تنہائیوں کو دور کروں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 اس کی وحشت اور اس کے خوف میں اضافے کا باعث بنے ساتھ ساتھ رہے گا اور مزید اس کے ڈر اور خوف کو بڑھائے گا یہ ہمیں سب کی بتایا گیا ہے یہ شریعت کا احسان ہے عظیم تاکہ شاہد کو سامنے رکھ کر ہم لمحہ فکریاں اختیار کریں کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے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 بڑے معمولی سے عمل پر قبر میں گرفت ہو سکتی ہو جاتی ہے اور ہوئی ہے. مربع رسول اللہ قبر ہے کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح بخار کہ رسول اللہ دو قبروں کے بعد سے گزرے فرمایا کہ ان ہماری بان ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یعذبان فی الحر اور ان کے عذاب کا سبب کو بڑا گناہ نہیں گناہ بھی چھوٹے ان دونوں قبر کے متبونین کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کی پکڑ کسی بڑے گناہ کی بنا نہیں گناہ فی نف ہی کبیرہ ہے لیکن ان سے بچنا بڑا آسان تھا یہ بچ نہیں پائے پکڑ لیے گئے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 صرف اپنے اس کردار کی بھی پر کہ دنیا کی زندگی میں جملیاں کرتا تھا اور حقیقتیں کرتا تھا انظام تراشیاں کرتا تھا گناہ کبیرہ ہے لیکن بچنا بہت آسان آپ کی اپنی زبان ہے. اسے دگام نہیں دے سکتے اسے بند نہیں رکھ سکتے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر وقت بولا جائے جبکہ اس کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے فائدے بیان کیے المیزان دو خسلتیں پشت پر ہلکی ہیں لیکن کل اللہ کے میزان میں بھاری ہوں تو سنتے ملخول حسن ایک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 رزق کی برکت وصول مرکت شوم اور جو زیر دست لوگ ہیں ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ شوم ہے نخوست رزق کی بے برکتی ہے جو انسان کو فقیر اور تلاش بنا کے چھوڑ دیتی ہے یہ سارے فراہمی موجود ان کے ہوتے ہوئے زبان کی حفاظت ممکن نہیں مگر اس نے اہمیت ہی نہیں دی چغلیاں کرنا غیبتیں کرنا اس کا مشغلہ بن گیا اللہ نے قبر میں پکڑ لی اب الزاب قبر میں گرفتار رہا. دوسرا شخص تو امل آخر فقا نلائی سنت یہ ستنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا کپڑے جسم ناباک رہے فلید رہے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 عمل صالح کے ساتھ کہ اللہ تعالی طول ثابت کی برکت سے اچھا عقیدہ اچھا عمل آپ کو ثابت قدمی ادا فرمائے گا جبکہ یہ نیک عمل یا برا عمل انسان کی قبر میں ساتھ اترتا ہے اور ساتھ ہی رہتا ہے ایک حدیث کے مطابق جو فرشتوں کے صحیفے ہیں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 معلت کر دیں گے حمائل کر دیں گے لٹکا دیں گے وہ قبر میں ساتھ دے کر اترے گا قبر کی اس پوری جو برستی حیات ہے اس میں یہ صحیح اس کے پیچھے نظر رہیں گے دیکھتا رہے گا اگر وہ اچھے احمار سے بھرے ہوئے ہیں تو اس کی خوشی کا باعث بنیں گے اور اگر وہ برے آمار سے بھرے ہوئے ہیں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 اس کی آخرت کی رفتار دنیا کے اعمال کی احساس پر ہوگی آج اگر نیک اعمال میں سست ہے، سست روی کا مظاہرہ کرتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی رفتار انتہائی کوتا ہوگی اور یہ بات معلوم ہے پھر یوم ان انکان سین السن قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر پھیلا دیا گیا پچاس ہزار سال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 کوئی انسان اللہ تعالی کی عدالت سے بچ نہیں سکے گا کسی کو کوئی مفر نہیں ہوگا لیکن بہت سے لوگوں کا حساب جلدی نمٹ جائے گا من ابدا بھی عمل لفظ بھی ہی نصب آج اگر عمل تیز ہے حساب بھی فٹافٹ ہو جائے گا تیزی سے گزر جائے گا وہ انسان کو جلدی اس کی کامیابی کی بشارت دی جائے گی اور اگر آج امر کی سواری کو دار ہے بڑا لمبا حساب دینا پڑے کا اللہ تعالی کی بڑی نعمت ستر اسی سال کی زندگی کی ایک ایک ساید کا امتحان ایک ایک گھڑی کا امتحان ایک ایک نعمت کا امتحان جبکہ کہ اللہ رزت کی نعمتوں کہ کسی کے پاس کسی کے پاس اس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 ایک سواری ختم ہو دوسری پر سوار ہو جانا ہے تو قیامت کے دن اس کی یہ قیفیت اور یہ خرچ اللہ تعالیٰ کے حساب میں تخفیف کا باعث بن جائے گی جو ہر شہر پر ناظر ہو پھر قیامت کا مرحلہ پلے سراپ کا مرحلہ اس میں گزرنے والے کئی قسموں کے ہوں گے جو تلوار سے زیادہ کاٹنے والا اور باڑھ سے بڑھ کر باریک ہوگا نیچے جہنم شوہلے مارنے والی عذاب کی شکل پہ ہوگی اور دونوں طرف ایسے لوکدار کنڈے اور پیش دار جھاڑیاں ہوں گی جن میں کشش ہوگی پاؤں الٹھ گیا تو نکل نہ سکے گا تاریخی الگ اس راستے سے گزرنا ہے یہاں بھی لوگوں کی اقسام ہیں کچھ لوگ اپنی ایک نارمل رفتار سے گزریں گے اور کچھ آندھی اور کفان کی طرف پلک جھپکنے کی طرف بجلی کی طرف اور کچھ لوگ گریں گے اٹھیں گے لیں گے پھر گریں گے پھر اٹھیں گے سملیں گے اور کتنے عرصے بعد اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے جبکہ اس کے برعکس نبی رسولان کی ایک حدیث تتقاعد الناس تقاعد الفراش اور لوگ اس پل پر قدم رکھ کر جہنم میں گریں گے پروانوں کی مانے کی کثرت سے جہنم میں گرنے والے بھی ہو یہ پولیس رات کے احوال اور خواہش تو پھر یہ صحیح مسلم کی حدیث جو عمل کے تعلق سے ہمیں ہماری ذمہ داری سے آگاہ کرتی ہے سواری کو تھا قیامت کے دن کوئی چیز کوئی تعلق حسب و نسب کوئی مال و دولت کی محتاط تمہاری رفتار کو تیز نہ کر سکے گا آج اگر عمل صالح میں تیزی ہوگی تو یہ تیزی مخروی حساب میں ہر مرحلے میں تیزی کا باعث ہوگی یہ تیزی مطلوب ہے جہاں کے لیے پچاس ہزار سال کا دن چند ساعات کے بقدر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے مقام کی گھاٹی چند ساعات میں نمٹ جائے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 دو شرط قبور عمل کی ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا پیحمد علیہ السلام کی سنت کی اتباع جس شخص کی نیکی ریاکاری کاری پر قائم وہ کامیاب نہ ہو پائے گا ناکام ترین انسان ہے اور ایک بندہ مخلص تو ہے مگر اس کا عمل اللہ کے پیارے پہ امبر کی سنت کے مطابق نہیں ہے اس کی حرض یہی ہے کہ باپ دادا کیا کرتے تھے برادری میں کیا ہوتا ہے اور قوم کیا اپناتی ہے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 اور سب کے بعد ایک نصب العم کے تعین کی ضرورت ہے کہ میرا جو زندگی کا معمول ہے وہ عمل سالح پر قائم ہو جائے تاکہ یہ عمل صالح دنیا میں بھی میری حیات کو حیات طیبہ بنا دے اور غل قبر میں بھی کامیابی ہو اور قیامت کے دن بھی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ توفین عطا فرمائے کہ ہماری سوچ اور فکر کے جو محاور ہیں اسی علی نقطے پر قائم ہو جائیں اور سوچ کہ ہمارا دھارا کسی طرف منتقل ہو جائے عمل سالے کی طرف اللہ رضی رسول کی ہلاکت کی طرف توحید کی سلابت کی طرف اور ہماری تیاری کاہد کی فلاح ہو آحد کی کامیابی ہو اور قبر کی منزل کی آسانی ہو بے دل قادر اللہ, اللہ الحمد للہ